you love اسلامک اکیڈمی ڈاٹ اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے علماء اسلام کے بیانات کیا بات ہے جی نے جین جین جین جین مدین کی تعریف کے لائف جب الفاظ نہیں ملتے تعریف کے لائف جب الفاظ نہیں ملتے تعریف کرے کو ہم نے کے کرے کوی کس طرح ہم دین کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی آپ سماعت فرمانے والے ہیں تقریر حضرت علامہ مسعود احمد برکاتی صاحب کی ملتا ہے زخم مدینہ ہے سب کو نہیں ملتا ہے زخم مدینہ ہے سب کو نہیں ملتا کو شکلے کو زخم کو سی کی کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سی کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے لِذِي هَذَا مَا اسْتَوَى بِهِ الْكِتَابُ وَجَعَلَ لَكُمُ الْكَوْنَ فِي سَائِرِ رَحِيقِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا محمد من wala a jiwaabi si pal bahu bamma pau bi la mi na si pa ni waje bis ni وذكرهم بأيام الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نہایت ہی عقید و محبت اور احترام کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی و بارگاہ سیدنا مولانا مولانا محمد و یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم لوگ ضرورتوں کے وقت یادیں مناتے رہتے ہیں اور قائم کرتے رہتے ہیں یہ یادیں منانا یادگاریں قائم رکھنا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جسے بدعت کہا جائے بلکہ یہی اللہ رب العزت کا حکم جیسا کہ خود رب تعلا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہےکرم بھی اے محبوب تم لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاتے رہو اللہ کے دن تو سبھی ہیں تو کیا تمام دنوں کی یاد دلانا مقصود ہے یا آن؟ نہیں یہاں خصوصیت کے ساتھ اللہ کا دن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں کی یاد دلاتے رہو جن دنوں میں اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر خصوصی فضل و احسان فرمایا یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ان فضل و احسان والے دنوں کو بلاتے نہیں ہیں بلکہ جب بھی وہ موقع آتا ہے تو اس کو یاد کرتے رہتے ہیں چاہے وہ بار ربلاول شریف کا مہینہ ہو یا یارحمی شریف کا مہینہ ہو یا دوسرے ہمارے بزرگوں کا مہینہ ہو ہم وہ یادگاریں باقی رکھتے ہیں کیونکہ صحیح معنوں میں یادگاریں قائم رکھنے اور یاد دلاتے رہنے سے مذہب کی پختگی ہوتی رہتی ہے اور بزرگوں سے والہانہ عقیدت باقی اور برقرار رہتی ہے میرے خیال سے یہ غیر مناسب نہیں ہوگا اگر اس موضوع پہ میں آپ کو ایک دوسری بات بتا کے اس کی طرف اشارہ کروں کہ اگر یادگاروں کو قائم کرنا اللہ کو محبوب نہ ہوتا تو اللہ رب العزت سبھی مسلمانوں کے اوپر حج نہیں فرض فرماتا حج فرض فرما کر اللہ رب العزت نے یہ ثابت فرما دیا اپنے بندوں کے لیے کہ یادگاریں قائم کرنا یہی اللہ کو محبوب آپ حج کے فریضے پہ غور کر لیں حج کے واجبات پہ غور کر لیں حج کے سنن و مستحبات پہ غور کر لیں تو ہر ایک میں آپ کو یادگاروں کے جلوے نظر آئیں گے چاہے وہ فرائض ہوں چاہے وہ واجبات ہوں چاہے وہ سنن اور مستحبات ہوں ہر ایک میں اگر سنجیدگی سے آپ دیکھیں تو کسی نہ کسی اللہ کے محبوب بندے یا بندی یا اللہ کے جلی القدر نبی کی یادگار کوشیدہ اور پھر میں ذکر کروں گا اس کو اور یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ بارہ ربیع الاول شریف کو یہ لوگ خوشی مناتے ہیں جب کی سرکار کا وشال بھی بارہ ربی اول شریف کو ہوا تو جب اسی دن سرکار کا وشال ہوا تو سرکار کا وشال یہ چاہتا ہے کہ آدمی غم منائے اور پیدائش یہ چاہتی ہے کہ خوشی منائی جائے لہذا دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی لہذا دونوں نہ منائے جائے اس لیے بعض لوگ جو نہ منانے والے ہیں وہ اپنے مذہب کی تائید میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں لیکن جو لوگ نہیں مناتے وہ اپنی تائید میں یہ دلیل پیش کریں کہ نبی انتقال کر گئے معذلہ نبی ان کے نزدیک مردہ تھے پھیرے مگر ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کی نبی زندہ ہے اور ایسے زندہ ہیں سبحان اللہ کہ ہم لوگ تو اسی لیے وہ ارم شریف میں اپنے شہدا کا ماتم نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ سنی اے ہم قائل اے حیات شہدا کے حیات کے معنی زندگی کے سنی اے ہم قائل ہیں آیات شہدا کے ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے جب ہمارے نزدیک شہدا زندہ ہیں تو زندوں کے ماتم کرنے کی کوئی ضرورت ہی کیا اور ہمارے نبی کی زندگی کا تو حال یہ ہے کہ سبحان اللہ نبی کی شان بہت بلند ہے میں کہتا ہوں کہ عام مومن بھی مرنے کے بعد وہ بھی زندہ موت و حیات کا مطلب کیا سمجھا آپ نے مومن مرنے کے بعد تو یہ عقیدہ ہے کہ مومن بھی زندہ ہے نبی کی شان تو بہت بلند ہے شہبا کی شان تو بلند ہے اولیاء کرام کی شان تو بلند ہے میاں عام مومن بھی مرنے کے بعد وہ زندہ ہے روح پناہ نہیں ہوتی روح تو باقی رہتی ہے اور اگر فرض کر لو مومن بھی انتقال کے بعد پناہ ہو جائے تو قبرستان میں آپ جب جاتے ہو تو اس وقت قبرستان میں جانے کے بعد آپ کیا کہتے ہو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیہ کم یا قبو سل فنو بکم لاحقون جب قبرستان میں داخل ہو تو کہو اے قبر والو تم پر سلام او تم ہم سے پہلے آئے او ہم ان قریب تم سے ملنے والے ہیں اب آپ مجھے بتاؤ کہ سلام آپ نے کس کو کیا سلام کیا کبھی بے جان چیز کو کیا جاتا ہے کبھی آپ نے اس ستون کو سلام کیا کبھی اپنے گھر کے در دیوار کو سلام کیا کبھی آپ نے اپنے گھر کی سامنے کی مٹی کو سلام کیا کبھی آپ نے کسی درخت کو سلام کیا اس لاؤڈ سپیکر کو کبھی سلام کیا نہیں اس میں کیا مگر اس کو نہیں کیا تو پتہ ہے چلا سلام اسی کو کیا جاتا ہے جس کے بارے میں عقیدہ ہو کہ وہ ہمارا سلام سنے بھی اور ہمارے سلام کا جواب بھی دے گی بولو آپ اپنے گھر کے درو دیوار کو سلام نہیں کرتے اپنے گھر کے سامنے کے درخت کو سلام نہیں کرتے گھر کے سامنے کی مٹی کو سلام نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں میں نہ ہمارے سلام سننے کی صلاحیت ہے نہ سلام کا جواب دینے کی صلاحیت ہے <تصفح> مگر قبرستان میں آپ جب گئے تو آپ نے سلام کیا یہ بتائیے کہ کس چیز کو آپ نے دیکھا وہاں تو قبرستان میں کوئی مردہ آپ کو نظر نہیں آتا نہ یہ کسی مردے کی روح نظر آتی ہے قبرستان میں سوائے مٹی کے ڈھیر کے چند چھوٹے چھوٹے درختوں کے اور کوئی چیز نظر آتی یہی سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ لوگ یہی کھڑے ہو کے یہی سے اپنے نبی پر سلام بھیجتے ہیں سلام بھیجنے کے لیے جس پر سلام بھیجا جائے اس کو دیکھنا چاہیے تب سلام پڑھنا چاہیے نہیں نہیں حدیث سے ثابت ہو گیا کہ جس کو سلام کیا جائے اس کا دیکھنا کوئی ضروری نہیں کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا تم قبرستان میں جاؤ تو اپنے مردوں کو سلام کرو حالانکہ مردوں کو کوئی نہیں دیکھتا مگر سلام کرتا ہے تو جب بغیر دیکھے ہوئے تم اپنے مردوں کو سلام کر سکتے ہو تو بغیر دیکھے ہوئے اپنے نبی کو سلام نہیں کر سکتے اور میرے آقا نے تو وہ جھگڑا بھی ختم فرما دیا اپنی اس حدیث سے جس میں اب لوگ یا سے بہت نفرت کرتے ہیں یا رسول اللہ کسی نے کہہ دیا تو پیشانی بھی بلا جاتا مگر سرکار فرماتے ہیں یہ کہو قبرستان میں جب جاؤ السلام علیکم یا اہل القبور یا اہل القبور یا کس کے لیے استعمال کیا سرکار نے قبر والوں کے لیے تو جب قبر والوں کے لیے یا لگا سکتے او بغیر دیکھے تو کیا اپنے زندہ نبی کے لیے یا نہیں لگا سکتے جو مسلمان اپنے مردوں کے لیے یا لگا سکتا ہے وہ بلا شبہ اپنے زندہ نبی کے لیے ضرور یا لگا سکتا ہے میں اس لیے باتیں عرض کر دے رہا ہوں یہ سب یادداشت میں رہیں گی تو کام آئیں گی کبھی کبھی اس مسئلے پہ باتوں بہرل آپ سنتے ہیں گے مگر فائدے کے اعتبار جو پڑھے لکھے باز ہوتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا یہ یا دور کے لیے استعمال نہیں ہوتا یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا حالانکہ ایسی بات نہیں قریب دور دونوں کے لیے قانون کے اعتبار سے عربی کے یہ استعمال ہوتا ہے لیکن فرض کر لو ان کی بات مان لو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یا قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ایک مومن جب قبرستان میں جاتا ہے تو چونکہ مردے اس کے قریب رہتے ہیں اس لیے وہاں یا لگانا جائز ہے لیکن نبی تو مدینے میں ہیں یہاں سے بہت دور ہیں اس لیے آپ کا یا اتنی دور تک کام نہیں کرے گا یہ کچھ پڑھے لکھے کے تھوڑے زیادہ لگا یہ بات ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو مان لیا کہ آپ قریب ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر یاد رکھو تمہارے کہنے کے مطابق تمہارے نزدیک نبی تم سے دور ہیں مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی کا آل یہ ہے ان نبی اولا بل نامن ان قرآن یہ کہتا ہے کہ نبی تو مومنین کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں تو جب نبی مومنین کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں تو قبر کے مردے تو کچھ دور ہوئے نبی تو جان سے بھی زیادہ قریب ہیں تو ان کے لیے یا لگانے میں کوئی فرق نہیں میرے خیال سے گفتگو سمجھ میں آ گئی اس سے سمجھ میں آیا کہ قبر کے مردے وہ سما نہیں ہوئے اگر بالکل سنا ہو جائیں تو عذاب و ثواب کس پر مرتب ہوگا قبر کا عذاب بھی برحت ہے قبر کا ثواب بھی برحت ہے اگر بالکل ان کی زندگی ہی ختم ہو گئی تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہوگا آخر کس چیز پر ثواب و احابط مرکب ہوگا اس لیے سمجھ میں آیا سلام کرنا یہ بتا رہا ہے کہ قبر کے مردے زندہ ہیں اور یہ نہیں نیا ایسے زندہ ہیں کہ ہم زندوں سے زیادہ بہتر وہ دیکھتے ہیں ہم زندوں سے زیادہ بہتر وہ سنتے ہیں ہم زندوں سے زیادہ بہتر وہ پہچانتے ہیں اور ہم زندوں سے زیادہ ان کے چلنے کی حرکت تیز ہے اور میں یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ارد کر رہا ہوں حضور کرم صلی اللہ تعالی علیہ و ارشاد فرماتے ہیں جب تم قبرستان کے اندر داخل ہوگے کسی اپنے قریبی کی قبر کے پاس پہنچو گے اور کچھ پڑھو گے سلام کرو گے تو قبرستان کے مردے تمہارے سلام کا جواب دیں گے لیکن تم ان کے سلام کا جواب نہیں سن سکتے اب آپ بتاؤ کہ ہم نے سلام کیا تو ہمارا سلام کو قبر کے مردوں نے سن لیا مگر وہ جب جواب دے رہے ہیں تو ان کا جواب ہم نہیں سن پاتے تو سننے کی طاقت ہماری زیادہ ہوئی کہ قبر کے مردوں سے زیادہ ہوئی اور یہی نہیں آپ ایک ایسے کمرے میں بند ہو جائیے جس کی چڑکیاں بند کر لیجئے کوئی سوراخ نہ ہو آپ کے اس کمرے کے سامنے سے کوئی بھی آئے جائے اور آپ کو سلام کرے تو کیا آپ سنیں گے اور پہچانیں گے پہچان لیں گے اس کو آواز اندر ہی نہ جائے تو جب اس کی آواز بھی نہیں جائے گی کوئی سوراخ بھی نہیں ہے اس سے دیکھیں کیسے اس کو پہچانیں گے مگر نہیں یہ تو ہم زندوں کی مجبوری ہے کہ ہم لوگ جب تک نگاہوں کے سامنے وہ چیز نہ آئے تب تک وہ چیز نظر نہیں آتی مگر ایک مردہ منو مٹی کے نیچے قبر میں ہوتا ہے لیکن جب کوئی اس کا بیٹا اس کی قبر کے پاس तो ہے تو है। کہتا ہے اے میرے بیٹے تھوڑی دیر تک میرے پاس تڑا رہا اور تڑتا رہا جلدی مت کر جانے میں جب تک تو کھڑا رہے گا میری روح کو تیری حاضری سے سکون ملتا ہے تو پتا ہی چلا مردا پہچانتا بھی ہے حالانکہ وہ منو مٹی کے نیچے ہے مگر یہ خوب پہچان رہا ہے کہ آنے والا میرا لڑکا ہے یا آنے والا میرا بھائی ہے یا آنے والا میرا خرابتدار یا رشتے دار ہے پتا چلا کہ مردے ہم سے زیادہ بہتر سنتے ہیں ہم سے زیادہ بہتر پہچانتے ہیں ہم سے زیادہ بہتر وہ دیکھتے ہیں وہ سی صلاحیت ہم نے تو جب مردوں کا یہ حال ہے عام مردوں کا تو نبی کی زندگی کا کیا حال ہے نبی کی حیات کا کیا آل ہوگا نبی کے دیکھنے کا کیا آل ہوگا ان کے سننے کا کیا آل ہوگا ان کے ادراک و اختیارات کا کیا آل ہوگا سبحان صبح یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنے زندہ نبی کی جب بھی ضرورت پڑتے پڑتی ہے محفلیں ملاپ مناسب کرتے ہیں اور بالخصوص رب شریف کے معینے میں تو گھر گھر اس کا اہتمام کرتے ہیں اور مخصوص جگہوں پہ اس کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ ان کی زندگی کے بارے میں ان کے حالات کے بارے میں ان کی سیرت کے بارے میں ہر ایک اعتبار سے ان کی زندگی کو روشن کیا جائے بلکہ ہم لوگ کیا روشن کریں گے ان کی زندگی سے اپنی زندگی کو روشن کیا میں ارد کر رہا تھا کہ یادگاریں فائن بس اور اس کے لیے یادگاروں کے قیام کے لیے اللہ رب العزت نے حقیقت میں حج پر رکھا ہے حج کا ایک ایک رکنا آپ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کو اپنے محبوب بندوں کی یادگاروں سے کتنی محبت یہ شری لنکا ہے ہندوستان کا ایک حصہ تھا یہ اور ہندوستان کو جنت نشان کہا جاتا ہے ہم لوگ بھی جنت نشان مانتے ہیں مگر اس لیے نہیں مانتے کہ ہندوستان میں کشمیر کی وادیاں ہیں ہندوستان میں تاج محل ہے نہیں نہیں ہم اس لیے مانتے ہیں کہ ہندوستان کو یہ شرف حاصل تھا کسی زمانے میں کہ جنت سے آنے والا سب سے پہلا نبی ہندوستان کی سرزمین کیا ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے اور حج کا ایک رکن میدان ارافات میں چہرنا یہ میدان ارافات میں چہرنا کیوں کر یہ بھی ایک جلیل القدر نبی کی یادگار ہے ادرت آدم علیہ السلام یہاں تشریف لائے سرنجیپ میں حضرت ہوا جدہ میں تشریف لائیں جدہ کا کے معنی عربی میں ہوتے ہیں دادی کے حضرت ہوا چونکہ سارے انسانوں کی دادی ہیں اس لیے جدہ میں آئیں تو الٹا اس جگہ کا نام ہی جدہ پڑ یہ فکر کریں دونوں حضرات کی ملاقات جو ہوئی وہ میدان عرفات میں ہوئی تو میدان عرفات میں ملاقات ہونا اللہ رب العزت کو یہ ملاقات اتنی پسند آئی کہ ایک حاجی کے اوپر یہ فرد قرار دے دیا کہ جب تک میدان عرفات میں تم جا کے ٹھہرو گے نہیں تمہارا حج ہو ہی نہیں سکتا میدان عرفات میں چھہرنا یہ چھہرنا بھی کوئی عبادت ہے مگر نہیں جب محبوب بندوں کی یادگار وہ بن گئی تو اب یہی اللہ کے نزدیک بہت بڑی یہ بات ہے کان کعبہ کا طباف لوگ کرتے ہیں کان کعبہ دیکھیے حج نام ہے احرام باندھ کر تبا زیارت اور وہ سے ارافا کر ہیں یہی تین مریضے حج کے ہیں فتیہ چیزیں واجب ہیں سنت ہیں مستحق کانے کعبہ کا تواب بھی آدمی کرتا ہے تو کس طرح کرتا ہے تین چکروں میں رمل کرتا ہے وہ تواب جن کے بعد صحیح کرنی ہوتی ہے اس تواب میں تین چکروں میں معلوم ہے آج ایک آدھی جب طواف کرتا ہے تو سینہ نکال کے تواب کرتا ہے شانے ہلا ہلا کے تواب کرتا ہے اے تکبرانہ چال کے ساتھ وہ طواف کرتا ہے جبکہ رب تعلیٰ ارشاد فرماتا ہے لا سے پل ارت مرہ تم زمین میں اکڑ کے نہ چلو اور زمین میں اکڑ کے چلنا یہ گناہ کبیرہ ہے ناجائز ہے کیونکہ تکبر کی چال اللہ کو بہت ناپسند ہے تو اگر زمین میں کہیں اکڑ کے چلے تو ایک حرام اور خان کعبہ کے حدود میں اگر چلے تو خیر حرام ایک لا لیکن کیا وجہ ہے کہ جو چیز دوسری جگہوں پہ حرام تھی ایک حاجی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اکڑ اکڑ کے چلو اس کی نمائش کرو کیوں بہت پہلے جب آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی کیا تھا آپ نے تو مدینہ شریف اس وقت مدینہ طیبہ نہیں تھا اس وقت یتری مانا ہی اس کے ہوتے تھے بیماریوں کی جگہ وہاں کے آب و ہوا میں فساد تھا جو وہاں پہنچتا وہ بیمار ہو جاتا بخار زدہ ہو جاتا مریض ہو جاتا لیکن جب نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے سبحان اللہ آپ کے قدم کی برکت سے اب وہ یہ صرف نہ رہا بلکہ اب وہ وہاں کی شان یہ ہو گئی کہ نہ او آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے آئے تھوڑی تھا ان کے آس تانے سے دنیا میں جس کو کہیں بھی آرام نہ ملے مدینے کی آب و ہوا میں اسے سکون ملتا ہے وہاں کی مٹی بھی قابل شفا ہے وہاں کے ذرے بھی قابل شفا ہیں وہاں کا پانی بھی قابل شفا ہے بلکہ حضرت سیدنا شیخ عبد الحق اب جس تہلوی نے تفریح کی اے کی سرکار فرماتے ہیں کہ میرے مدینے کی مٹی میں ایسی شفا ہے کہ سفید داغ والوں کے لیے صفا ہے جزام والوں کے لیے شفا ہے جو اپنے جسم پر اس مٹی کو مل لے انشاءاللہ اس کی بیماری دور ہو جائے گی عقیدت کے ساتھ تو اب تو نبی جب تشریف لے گئے تو وہاں کی ساری چیزیں تبدیل ہو گئیں اور آقا اور مولا کے قدم کی برکت سے مدینے کی آب و ہوا بالکل تبدیل ہو گئی لیکن جب آئے ثواب کرنے تو مکہ کے قریشیوں نے کہا یہ کہ جو لوگ مکہ سے اجرت کر کے گئے ہیں ابھی ہم سے جنگل پائیں گے مدینے کے بخار نے تو ان کی کمر توڑ دی ہوگی اب ان کے پاس کہاں طاقت ہے کہ یہ ہم سے جنگ لڑیں گے یہ تو بیمار ہو گئے یہ دیکھتے نہیں کہ یہ پیلے پڑ گئے ہیں اب ان کے اندر کوئی طاقت نہیں کہ ہم سے یہ جنگ لڑیں نبی آخر الجماع صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تم لوگ اپنے سینے نکال کے اپنے شانے علا کے اس طرح سے طباع کرو کہ معلوم ہو کہ ابھی بھی تمہارے شانوں میں اور سینوں میں دمخم ہے تاکہ یہ کفار دیکھ لیں کہ تم نے ہجرت کی ہے تو تم کمزور نہیں ہوئے ہو اس وقت آبا نے ایسا عمل کیا تھا نبی کے حکم سے مگر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اسے برقرار رکھا جائے ضرورت تو اس وقت تھی مشرقی مکہ کو دکھانے کی اب تو کوئی ضرورت کسی کو دکھانے کی نہیں ہے مگر کیا وجہ ہے کہ ضرورت اس وقت تھی اب کسی سے حاجی سے پوچھا جائے حاجی صاحب آپ نے کیوں سینہ نکالا آپ نے کیوں شانہ ہلایا کس کو دکھانا مقصود تھا تو جواب یہ دیں گے کہ مولانا کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہے مگر جب چودہ سو سال پہلے اللہ کے محبوب بندوں نے ایسا عمل کر کے دکھا دیا تو اللہ رب العزت نے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ کی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یادگار کے طور پر باقی رکھ دیا کہ تم آؤ گے تباہ کرو گے تو میری عبادت ہوگی اور شانہ الاؤ گے تو میرے محبوب بندوں کی یادگار قائم ہوتی دی ہے سفا مربا کی آدمی صحیح کرتا یہ صحیح بہت پہلے ایک اللہ کی محبوب بندی نے حضرت حاضرہ ربی اللہ تعالی نے کیا تھا کیوں کیا تھا آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ پانی کی تلاش میں انہوں نے کیا اپنے سا ایک زیادہ شیرخار کا ایک زیادہ کی پانی کی تلاش میں سفا سے مروا مروا سے سفا سفا سے مروا سات مرتبہ چکر لگایا اور آپ اس کو بھی تو دیکھیں کہ انہوں نے چکر کیسے لگایا تھا. اس وقت تو سفا مروا کی زمین بالکل ہموار نہیں تھی کہیں اونچا تھا کہیں نیچا تھا تو ادرت آجرا جب اونچائی پہ چلتی تھی جہاں سے آپ کے صاحب نظر آتے تھے تو سکون کے ساتھ چلتی تھی دیکھتی رہتی تھی کہ میرا بچہ ابھی خیریت سے ہے کوئی جانور نہیں آیا ہے اطمینان سے ہے لیکن جب وہ نیچے آ جاتی تھی نشیب میں یعنی نیچے آ جاتی تھی چلتے چلتے تو اب ان کو یہ خوف ہوتا تھا معلوم نہیں میرے بچے کی کیا حالت ہے تو وہ تیز چلتی تھی دوڑتی تھی نیچے آ کے اور پھر وہ بلندی پہ جب پہنچ جاتی تھی تو پرسکون ہو جاتی تھی اس طرح انہوں نے پانی کی تلاش میں سات مرتبہ چکر لگایا تو اللہ کو اپنے محبوب بندی اور ایک نبی کی بیوی ایک نبی کی ماں کی یہ آدھا اتنی پسند آئی ہے کی اللہ نے حج میں اسے واجب قرار دے دیا اور عمرہ میں اسے فرض قرار دے دیا کہ جب تک تم صحیح نہ کرو گے تب تک تمہارا نہ تو حج مکمل ہو سکتا ہے نہ عمرہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی تو آپ دیکھیں جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آج تو راستہ بالکل ہموار ہے جو منزلہ راستہ ہے اب نشید و فراز نہیں ہے مگر آج بھی اس کا لحاظ کیا گیا ہے کہ بتیاں لگا دی گئی ہیں جہاں تیز چلنا ہے وہاں تیز چلا جائے گا جہاں وہ حصہ چلی ہیں وہاں وقار کے ساتھ چلا جائے گا کیوں آخر کیا بات ہے اتنا احترام کیا جاتا ہے پوچھئے حاجی صاحب کیا آپ کو بھی پانی کی ضرورت ہے بہت پہلے تو ایک محبوب بندی نے پانی کی تلاش میں سات مرتبہ چکر لگایا تھا آپ کس تلاش میں چکر لگا رہے ہیں تو جواب لی دیں گے پانی کی تلاش جب تھی تب تھی اب تو پانی جگہ جگہ قدموں کے پاس ہے لیکن صرف اس لیے ہم ساتھ چکر لگا رہے ہیں کہ بہت پہلے اللہ کی ایک محبوب بندی نے سات مرتبہ یہاں چکر لگا دیا تھا ان کی یادا اتنی پسند آئی اے رم تعالیٰ کو کہ اللہ نے ان کی یادگار قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے باقی رکھی ہے اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہاں تک بیان کیا جائے حج کے تو ایک ایک چیز میں قربانی کرنا آپ خطرات دیکھتے ہوں گے جمرات پہ جاتے لوگ کنکری مارتے ہیں بعض ایسے جذباتی لوگ ہوتے ہیں جو جوتے سے بھی مارتے ہیں حالانکہ منع ہے بڑی کنکری سے نہیں مارنا چاہیے جوتا تو بہت بڑی بات ہے اتنی چھوٹی کنکری سے مارنا چاہیے کہ اگر کسی کو لگے تو تکلیف تھا آپ کہتے ہیں صاحب کہ آپ بڑے شیطان کو کنکڑی مارنا چھوٹے شیطان کو کنکڑی مارنا میں کہتا ہوں ایک زمانے سے لوگ مار رہے ہیں جوتے سے بھی چپل سے بھی کنکر سے بھی شیطان کی مجال ہے کیوں نہ ہاں رہے بولیے شیطان کو مارتے ہیں کہ ایک جو پتھر ستون ہے اس کو مارتے ہیں شیطان اب کہاں ہے ایک ستون ہے جس ستون کو لوگ کنکڑی مارتے ہیں شیطان اب آ نہیں ہے مگر آپ کہتے شیطان کو مار رہے ہیں شیطان نگر سے نہیں ہے بہت پہلے ایک نبی اور نبی نے بلا صبح شیطان کو مارا تھا مگر ان کا مارنا اللہ عرب العزت کو اتنا پسند آیا کہ اب شیطان نگر سے نہیں ہے وہاں مگر اس جگہ پہ کنکری مارنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کی یاد قیامت تک باقی رکھنا چاہتا ہے اس طرح آپ غور کریں گے اور یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ میدان عرفات میں ایک حاجی زہر اور عصر کی نماز کو قسبند ظہر کے وقت میں لے کر اور مزدلفہ میں جب آتا ہے تو مغرب اور ایشا کو ایشا کی وقت کے وقت میں پر اب آپ پوچھئے کہ صاحب قرآن مقدس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انت سلا علی المؤمنین المنی کتاب کہ اللہ و تعالیٰ نے نماز کو وقت در وقت فرض فرمایا یعنی نماز اللہ تعالی نے ایسے ہی نہیں فرما, فر فرما دیا جب چاہو آپ ادا کر لو ظہر کے وقت میں ظہر ہی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر ظہر سے پہلے آپ ظہر ادا کریں گے تو ہوگی ہی نہیں اور ظہر کے وقت کے بعد آپ ادا کریں گے تو وہ ظہر ادا نہیں ہوگی بلکہ وہ کیا ہوگی ادا اب آپ بتائیے اگر ایک شخص ظہر کے وقت میں اصل کی بھی نماز پہلے پڑھ لے رہا ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی اور بل بغیر کسی ضرورت کے مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں نہ پڑھ کے وہ عیشا کے وقت میں پڑھے تو کیا وہ گنہگار نہیں ہوگا بلا شبہ دنیا کے جس گوشے میں وہ پڑھے گا سوائے عرفات اور مزدلفہ کے حج کے ایام میں وہ بلا شبہ گنہگار ہوگا لیکن کیا وجہ ہے کہ میران عرفات میں قصب کے وقت میں عصر کی نماز پڑھی جاتی ہے مزدلفہ میں عشاء میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے کیوں صرف اس لیے کہ اور پہلے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ اتارا رہی اور نے ان جگہوں پہ اور ان موقعوں پہ ایسے ہی نبی نے ادا فرمایا تھا تو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے آج ویسے ہی ادا کرنا چاہیے پتہ ہی چلا کی محبوب کی اداؤں کا نام مذہب اور شریعت ہے نبی آکر الزما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے قول سے اپنے عمل سے جو ظاہر فرما دیا حقیقت میں وہی رب تعالیٰ کو پسند ان ساری گفتگو سے میری آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ یادگاریں یہ اللہ رب العزت کو پسند ہیں اس کے مٹانے کا حکم نہیں ہے اگر یادگاریں مٹانے کا حکم ہوتا تو رمل طبقہ ختم ہو گیا ہوتا ثواب سے یادگاریں مٹانے کا حکم ہوتا تو صفا مروا کی صحیح اب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یادگاریں مٹانے کا اگر حکم ہوتا تو مزدلفہ اور عرفات میں دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کا حکم نہ ہوتا مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کی یادگار اس لیے باقی رکھا ہے تاکہ لوگ آئیں دیکھیں اور اپنے ایمان سے تازہ کریں اسی لیے ہم لوگ بھی اللہ کی سنت یعنی سنت الٰہیات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے محبوبوں کا ذکر وقتاً فوقتاً مناسب کرتے رہتے ہیں تاکہ رب تعالی کے محبوب بندوں کے ذکر سے اپنے دل کی دنیا کو بھی جگمگائیں اپنی دنیا کو بھی تابناک بنائیں اور آخرت کو بھی تابناک بنائیں اس لیے ضرورت ہے کہ یادگاریں ہمیشہ باسی رکھنی چاہیے اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے تاکہ رب تعالیٰ ہمارے ان یادگاروں کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو بھی زندہ اور تابندہ رکھے اور ہم سب پر سزل فرمائے کرم فرمائے اپنی رحمتیں نازل فرمائے اے مولا جن لوگوں نے اس محفل پاک کے انعقاد کے لیے دامیں سر میں قدمے سخنے حصہ لیا اور برابر سال آ سال حصہ لیتے رہتے ہیں اے مولا تو ان کے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شان کریمی کے مطابق انہیں جزائے خیر عطا فرما ان کے دین اور دنیا میں بھلائیاں اور برکتیں عطا فرما اے مولا تو علیم و خبیر ہے ہمارے امال میں ممکن ہے کچھ ریا ہو سکتا ہے پھول چوک ہو سکتی ہے لیکن اے مولا تیرا وعدہ ہے کہ تو عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا اپنے محبوب کی امت میں پیدا ہونے کی بنیاد پر تو ہم سب پر فضل فرما کرم فرما اپنی رحمتیں نازل فرما اور اس شہر کے مسلمانوں پر خصوصی فضل فرما اے مولا یہ لوگ اپنے مکانات اتنے خوبصورت نہیں بنائے جتنے خوبصورت تیرا یہ گھر بنایا ہے اے مولا تو ان کے اس حوصلے کی لاز رکھ لے دنیا میں بھی انہیں ان کی جزائے خیرتا فرما اور آخرت میں جزا سے مالا مال فرما وا تابانا تاوانا الحمد رب العالمین السلام علیکم